ساتقیقل کو دے دا مضمون دے سمیت رسول اللہ سلیہ محاور سلام چن کاسر فیشیو بساری تحقیق کے بے خل کو تو ظاہر اب ست ممتاؤ خراب تنہ خراب کو تھا ذرا او کتھ تاں تب سے ہم قدا و سبب ذت جوڑ چھا اپسٹھن چھ بدی واری خریب تو چتا اپنا مسابر سے جی تہ وقالہ بو درداخرمت ان سمیاہ کرمات بو درداز روے دایو کرم او جمعہل اور دریو دریم السلام نوا عمر فکڑے مسدنا ف اللہ نے امنہ بیا ہمارے فکڑے دا اج مناکھا مو چپا عمل سجی نفا اللہ بہا اللہ فے دا میرا جب تغربی بفنا سے اب سدا ہوں امیر و خلیفہ مشرق رچی طلبی بدنامی پخلگ کے ربا بدنامی چدریلی موجودی و سزوانی طرف کی ودگمانی پخلگ کی مقصد سدا ہوں مقصدار چدرین لی ہوئی اوداری دہمت محدمت نامی داغی تحقیق گئی انداز افسد محمد قدی دیو فضر کی واقعی کی اور وہ سبق دو فارد لکوارش پتہ تو ہمت ماری نے شراب خارد اللہ انا قدم ہی نارے تجسسرج کے وہاں نیتھی بھی آگے کرارے کھڑے مقاتل جس نے کہا من کنشیوت تجسس تجسس تھا وہ غویب الخرقنا ولا کہی زہر نہ ناچن تقارص یا بشاعت سلام کو طور پر دے سہی محترم دے قائل چونکہ تو شہ ناخذ بھی